مارش دار پانیپتی پانیپتی مجھے ساگر بھائی یاسین صاحب ساگر بھائی ارے پانی پتی جی کو مائی رات فیصلہ, والا فیصلہ باد فیصلہ باد یا نا بات کی سن کر ساگر جمع ہوا باندھ ہو پانی پتی کر کے نا کار کار پاکستان اورریف دیر مبارک تھی اور دیر کھلے بھائی شریف سے نوی شریف گراضی کی بناظم کو خاک نگر ذیادہ فکر کی جی سکا جیستا اکثر ذکر اور میں الفاظ کی مانی محبت اکثر ذکر چار اثر محبت کی اگر ڈیر ذکر کی مانا بالاک سنتی چار ڈیر ذکر کیا نوخر محبت چار محبت ذکر ذکر کے محبت نو ذکر محبت کا دکان والا خبر ہوتا ہاتھ پوشی واقعہ سن سنس نو واقعٹھ واقعی دس, دس کے تعلیم کی بہت بابر بن دوتا اوتار اوتار کر سولر ما خبر ہوئے خبرنا ہوا یوجنے میں واغست اوحو... ماندنی مدد اور ایک چلے سب کو اور ماں دال ہار میں جب سے تم نے دیکھا ہے جب سے پایا ہے جب سے دیکھا ہے جب سے تمہیں پایا ہے جب لاش لاش جانور میں صائمندہ لو کر پڑو کھڑا ہو کر پڑو کی تضرشی ریاامت سے جنت نقصان میں سن سکتا وہی اللہ کی ویڈیوز میں ہے لا گورو دیووار میں دل اللہ ساتھ کی تضرشی ریاامت سے جنت نقصان میں यो वारि दिनाजल सुसलात्रिकी यो सदर पति सुभानो हा लासमानो बकेर दे राख्ता बाई यो जल जव है यो जला लालास्ता तो युति राजुल सुसलास हा जला नाजल सुसलास सासाकी यो स पद्रुध لالب جام برنت میں رہمان مندر رہمان مندر سوشن میں حرام دی سو پڑے تھے میں خدا رحمان بابا کمال سے مراحم سے مسلم جو سہن دا خدے یاد دے خدے نم گئے دا کلا گڑکے سی او ہوا دنیا یو سی یو شہ بنا دن متاثر واقع تھا نام رضوان اللہ ہے کارو کرانا کپارو قید کے راگل ناریین دوا کا ندا کافر چے بادشاہ دی وری دی پایان کی دی دیر دور ہے جو واچ لو نارسنا ہر سو کو دو کا تھان بنا کی جان اور رحم کا سے دل خود ایوان ہو جائے سے فردا سے جن داد پر جو کام پر میں کو جی کے جال کے والی. کوشنا نیر کوشنا نیر. سے آوے کی اکثر دام کی براوالی کوشنا لے کو نہ لیکن چاہے خدا تو جمال مارے کا اللہ کا کچری کثری دیر دیر کولنی متاثر کے متاثر نش لو گھا شان دے ہے آ جنہیں رڑ کے ندی اچھی محبت پیدا کی محبت پیدا کیوں جیسے کہ صاحبہ متاثر نہ بیام کر بے شرمی کی میرا درد ہے اور ڈاکٹری نے کہا دو اس دن رات کو ڈاکٹری کو ڈسفیلے پورا باہروں بات ماندا کہ پھر اس کو دو منٹ دے اس سے تبے بات کر۔ اور ادوں گھر لگا ہوا ہے دارا تھا ہے داو گوں دا دھرے اس منڈے لگا دے۔ ہاں بس بس۔ یا جو زیکے پڑھاؤ راگنا نوالتا اسیں گاجھی منگریں دوڑا تے کہا محلت کی سند کر کے متعلق نہیں کرتی کے لکھنؤ یو عالن پکڑا گلو شری دن سیلے دیر زیاد یاد الزر یادل مجھے تاجد کا پاس گلو اور تاجد مجھے فلانوں کے پوری گولہ ناس کی لکھمل میں پڑھے چار پانچ لگنے بننا بنے نکھلوک بلک ہم خدا لارے کرایا مڑے موایا کلون دیو شک مکان شادت وائی کے کے خدا ہر یوگ میں مت بچے دیدار بوشی رضا اعلان بوشی تو سو ارمان تو پاسی شہید ہے پاسی جو میو اور مان سر با دنیا بات دیا تو دیکھے جان شہید سما دا خبر جن سنا گنا جنک نے جلدی کیے گی آب وے گی ورک نے کیا ہے مگر یاد اب تک بدیو پورت ہی جو یعنی کا لوگ کے کی جس کا عمل ہو غرض اس کی تو خیام کے گبر بادا جھام سے کہ ملکی بردھر روی جزا جزا جدا دے صاحبہ دا ملک و ہورو و قصور کو بدل کے اور جنت کا شرابو و جامنو بدل کے دین مخ کے شاہ دین مخ کے فقط رضا الہی مقصد کا لا مقصد ثانی علماء وائی کہ جنت و جنت نیت کولو دا چائز دا مرم نجی دا اخلاق سلاف نجی نجی خلاص خلاف ہم لوگ جو مقام دا دے کہ فقط الہی دے اور مقام داس دے چلتا بنا مدرسی اور پکڑاس دے کہ آگے تھا بیاہ دید دیدارے تام دھار وقت دیدار اور بیا اگے نشا گے مزہ دے دا دید. کسور کم جنت نے سمجھ بھی لیکن دا دیر مجھے رجحان پسند نہیں اس بال بھائی سے جس کا عمل ہو بےغرض اس کی جدا کچھ اور ہے و خیام سے غرض سے جس کا عمل ہو بےغرض جگہ کچھ اور ہے جس کا منوبیور اس کی جگہ کچھ اور ہے حور و خیام سے گزر بادا و جام سے گزر حور و خیام سے گزر باداؤ جام سے گزر تیرا مام بے حضور تیری نماز بے سرور ایسی نماز سے گزر ایسے مام گزل او ہوتے فجائلی رمضان کے در شیخ بھی بات سیکھ لے بدن کا روزہ نہ کھانے پینے کا روزہ پھر آنکھ کرو گا کان کرو گا روزا لکھ لیجیے کلب کرو گا لکھ لیجیے روح کرو گا لکھ لیجیے روح کرو گا ستری بھی کلب کرو گا روح کا روزہ اگر ایک لے روح کا روزہ یہ ہے کہ روزے کے بدلے میں جنر کی نعمتوں کا دھیان بھی نہ کریں ضرور کا روزہ خاص کا روزہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کے وجود کا بھی قائم نہ ہو غیر اللہ کے وجود کا بھی نہ ہو رحمانے کے تربیت کی رہے گا سلمان نبی رحمۃ اللہ علیہ سلمان نبی رحمۃ اللہ علیہ دا حضرت مولانا شفی سے ہو نبی رحمت اللہ تصنیف و تعلیف درویز کے لٹر سو کے بادشاہ قیادت مفتی کے فیصلہ سے رحمۃ اللہ دیوبند مفتی سونا دنیا کے بند مفتی نام نامہ ہوگا اسلمان نوی سے بسر نامہ ہوگا فلسطین مفتی نامہ یہ مقام مندو اس دنیا بھی یاد کرو نقد ہے اعلیٰ زمانے کے عمر جو ادارے بدقے خدمات باغ خاں خطر معاوضہ بڑے گا سو کولے سردھر ماری تو معاوضہ بڑے بہت مانی پچاس بندی سے تنخواہ جو بند نہیں پچاس روپئے موا اور سر لڑکے ستاون کے پچاس روپئے چولہا ماتے جانتے پچاس روپئے کلو کیا ورتہ اخراجات ٹکڑی ہوئے سے بات میں تو ادم فروش آدمی ہوں جو دیوبند میں لدیف ہوں اور اتنی باڑی بڑی تنخواہ کے پچاس روپئے موار مجھے دیتے حضرت صحیح جو خدا ہے کہ زیادہ فارنا کہیں گٹ لنگرے کے لیے بھی اخراجات لے کر کیا سبق دو مدرسے مسلح مرد مسا جگڑا مرتا ہے مدرسی جتنا کرایہ مدی نہ پریشان نہیںروسل خبر ہے مگر دینا آخری اگر مداشت صاحب نام بیٹ شیو چلا بیٹ تو لگ لانوی صاحب ہوٹل گیا خوشحال خوشحال گیا کرتے کا ہے بیا چاہ گئے ہوگی بیت بڑھا کر جو ہو آپ کی جگہ بڑے عالم فاضل میں کیا پوچھا فاضل بنا دوں گی اس میں بیت کر بیت نہ کروا سکتے نصیحت کھلا کروں نصیحت کو لوگ بخش بیا بولو کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اپنے آپ کو بتا دیں منگا بدل گانا مٹا دے اپنی ہستی کو مٹا اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ کیا ہے مٹا اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ کیا ہے ملک خات میں, مل کر, دانا میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہاتھ میں مل کر گلو گلزار ہوتا <تصفيق> مزہ خبر ہے کون لوگ لکھی سےرکوالی سے روکواں اور خبریں خطرہ پیدا سے بیا بچہ دوران سے ماں کا ہار لکھ لیں گے نام ان کا اور جان کے ساز پر نام ان کا اور جان کے ساز پر نام ان کا اور جان کے ساز پر اور جان کے ساز پر ہر لگے ہے ہر لگے جان اللہ ہے نام لیتے ہی نشا سا گیا نام لیتے ہی نشا سا کھا گیا ذکر میں تاثیر دور جام ہے ذکر میں تاثیر دور جام ہے مجاہدہ بیت نمک کے برداؤ کو چھو پتا اتار پلانے کتاب لکھ لو آرے کے پلانی تھا بھی جو روایت وائق باندھے پہ محساس تو ارے مافی بوارے فن معافی اخبار کے بسایا اور بادل بیاخ مافی اور اخبارات کے ماف اکبر نام معافی نامہ خاط اور بیا کی روک ندی جا اکبر تم احساس کیا احساس بھی باتیں کی انسان خطاخا خطاوار ہے بسیں کوٹائی ہو جاتی ہیں فلانے شادی کی اسلانی روایت پر اسلامی اسلامی دل خیال کرنے کے دوران مجھ سے یہ بات ہو گئی کہ میں اس سے اس اللہ کے حضور معافی مانگتا ہوں اور بیاشہ ہے عالم نے پارا کل غلطی تصویر ہو لو اور معافی جائزہ چوکڑا کہ یو سات منزل ایک ساتھ منزل طے کرا دوں سے راگ لو ایلان کروشن راگ لو کسلوس ربیا فارسی کیا گئے خان کے ادب خانے سے لگے از سلیمن زیر سے عمل از سلیمان گیر اخلاس عمل داس ندوی را منزا دلت معامور حق اے دلت معامور از اخبار حق اخلاص ولیمان نہیں سکے دا ادا ندوی والے بزرگ دا, دا ہر یوگا پن دسوئی ہر یو کو گوال پاک اے صاحبہ ساز رکھو دا خدا تعلیٰ کو اخلاق دیا نہ قربانی آ, تیری نگاہ میں تیری نگاہ میں آ, دونوں رکھے ہیں تیری نگاہ کہ چاہے مست کرے چاہے ہوشیار کرے لداخ ہوگا تو ہداخلی من بھی مت لگے گی اثر نگاہ میں گاہ میں اثر نگاہ میں دونوں ہی تیرے رکھے ہیں اثر نگاہ میں دونوں ہی تیرے رکھے ہیں کہ چاہے مست کرے چاہے ہوشیار سے نگاہ ناج سے دونوں پا گئے نگاہ دونوں امراد پا گئے اک لیا تیری نگاہ دونوں امراض پا گئے اصر نگاہ میں دونوں ہی تیر رکھیں گے چاہے مخت کرے چاہے ہوشیار کرے اثر نگاہ میں دونوں ہی تیر رکھے اصل نگاہ میں دونوں ہی تیر رکھے ہیں. جو چاہے مست کرے کرے جو چاہے بال بھی ناز دونوں مراد پا گئے ایزمان حروبہ ناز رقم نظربا ہوا ارے تھا تھوڑا کسانوں کا مراد حاصل اکل کدے اگا جس کی غیب, غیب و و اس حضور مقبوری ریا نظارے رکھ دیا ہال درج تیری نگاہنا سے دونوں مراد پاگ تیری نگاہنا سے دونوں مراد پاگ آکل گیا جو رکل گیا جس جو تمہارا خدا یاد دا خاص طرح جاری ذکر جا رہے مبارک اور اسے مبارک منصوبہ عمر فاروق صاحب راؤ لو یا سر دار آ کر دار آر ن گئے یہ مرم دل والا آسکا فکر کران صاحب کرانتی میں کھڑے پکے بند بند بارک زکر. زکر. زکر. زکر. نا واقف بارے میں بن اللہ بن کر لکھنپور میں مبارک شاہ وہ لوگ مقصد ہے سے ذکر جہری ذکر رام دان کال دا ٹول جائز بھی ہاں دا چڑھائے جماعت کیا وقت بک ہے کہ خالق موض نہ پکی ہے وہ موض نہ خراب دی گئی اور کہے کچھ نہیں کیا خوب نہ خراب ہے مساوے خل کو حقوق نہ دو گوٹے لا دیں دوستی درا گئے دھیان کہ درا گئے نا اللہ غیر محبت بار ہو تو گزار محبت پک داخلی خدا کلا حاضر حاضر ناظر خبر اللہ لا إلہا إلا الله لا إلہا إلا الله لا إلہا